ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شَرِبَ منه فليس مني وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي امین یا رب العالمین انسان کی ابتلا اور انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی کی ایک سنت ہے ہر درجے سے اگلے درجے کی طرف انسان کو جب ترقی ملتی ہے اور عفت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو تقرب نصیب ہوتا ہے تو وہ ایک امتحان پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ امتحان مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اور کسی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا امتحان کس چیز کے ساتھ کر لیا جائے گا بعض دفعہ انسان امتحان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور امتحان ہو جاتا اس کا اور اب صرف رزلٹ رہتا حضرت تعلود علیہ السلام کے ساتھ جب لشکر کو لگایا گیا تو ان کا لشکر انتظار کر رہا تھا میدان جنگ کا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش میدان جنگ میں ہوگی اللہ تعالی نے دریا کے پانی کے ساتھ ان کی ازمائش کر لی ان اللہ ہمب تلی اللہ تمہارا امتحان لے گا دریا کے ساتھ پمن شار بمین فلح سمنی جس نے اس دریا سے پانی پیا وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہو امتحان ہو گیا وہاں صحابہ کا امتحان ہوا حج کے زمانے میں حکم ہوا کہ شکار پر پابندی اب شکار جن لوگوں کی زندگی ہو رات دن شکار کی پلاننگ کرتے ہوں اور وہی ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہو ان لوگوں پہ پابندی لگا دی جائے اور پابندی بھی اس طرح نہ ہو کہ چیز ان کی دسترس سے باہر ہو ایک تو پابندی یہ ہوتی ہے جیسے رمضان میں ہوتا کہ سارے ہوٹل بند ہیں. یہاں پاکستان بیماروں کے لیے کھلے ہوتے ہیں یہاں پہ سارے ہی بند ہوتے ہیں تو کوئی چیز دسترس میں کوئی نہیں ہوتی ہے امتحان اس کا نام ہے کہ چیز تک اس بندے کی ایکس ہو اور اسے کہا جائے کہ اسے مت چھو امتحان اس کو کہتے ساری زندگی مولوی صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں کہ دنیا داری بڑی بری چیز ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس دن سے پیدا کیا ہے محبت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھا اور دنیا کی قدر اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پار کے برابر ہو تو کافر کو اللہ پانی بھی نہ دے یہ بڑی بری چیز ہے لیکن پھر اسی کے لیے سپیکر روڈ پر رکھ لیتے ہیں ساری زندگی کنڈیم کرنا دنیا کو جبکہ آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے آپ ہے ہی ہینڈ ٹو میں ہیں مہینے کو جو تنخواہ ملتی ہے کھا لیتے ہیں دنیا کی مذمت کرنا آسان ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو مبتلا کر دے آپ کا گھر سونے اور چاندی سے بھر دے اس میں سے زکات نکالنا مشکل ابتلا یہ ہے کہ اللہ ڈھیروں دے اور کہے کہ اب اس میں سے نکالو آپ کے اتھارٹی جو ہے ایک سائن آپ کر کے ملینز کما سکتے ہوں پھر آپ اللہ کے ڈر سے لیعلم اللہ من یخافو خوف ہو کہ اللہ جانچے کہ بن دیکھے اس سے ڈرتا کون جب تک چیز تک بندے کی دسترس نہ ہو تب تک یہ امتحان ہوتا نہیں ہے بندہ دعوے کرتا رہتا ہے بندہ دعوے کرتا ہے لیکن امتحان اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو ملے دیکھیں ابلیس نے اللّہ تعالیٰ کہتا آج کے کتنے دعوے کیے تھے لیکن جب امتحان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم الاسلام کے ساتھ مبتلا کیا ابلیس کا امتحان آدم تھا اور یہ بات اس نے بات اس نے واضح طور پر کہی ہے فب ماں اللہ جس نے تُو جسے تو نے میری گمراہی کا سبب بنا دیا میں چھوڑوں گا نہیں سے ادم نہ اللہ مستقیم سیدھے راہ پر میں بھی نہیں چلنے دوں گا میں سیدھے رستے پر مورچہ لگا کے بیٹھوں گا سم الاط ان بہین عیدیم ومن خالف وان وان شما لم و تاجی تو اسے پتا تھا آدم نہ ہوتے تو میں تو ہیرو بنا ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اس کو آزمایا فیل ہو گئے تو آزمائش نام اس کا ہے کہ آپ کی دسترس میں وہ چیز ہو جب تک آپ کسی کے حوالے کچھ نہ کریں تب تک آپ کیسے اس کی ایمانتداری اور اس کی اینسٹی اور اس کے دیانتداری کا کیسے امتحان لیں گے پیسوں کا گلہ اس کے حوالے کر دو حساب کتاب بھی سال کے بعد یا مہینے کے بعد لینا ہے جب اسٹاک چیک کرنا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرنے کی نیت سے نہ کرے یہ سمجھے کہ مہینے بعد میں کسی سے پیسے لے کے ڈال دوں گا فی الحال مجھے ضرورت ہے میں لے لوں اور ڈال نہ سکے موقع ملا نو جیسا اللہ نے فرمایا انہیں آرادن امانا ہم نے امانت کو پیش کیا اللہ نے امانت ہمارے سامنے رکھی حساب کب لینا ہے یوم الدین یوم القیام آپ کوئی آنکھوں کو مس یوز کر رہا ہے کوئی زبان کو مس یوز کر رہا ہے کوئی کانوں کو مس یوز کر رہا ہے یہ ہو رہی ہیں نا اگر دیتا ہی نہ آنکھیں نہ ہوتی اندھا اندھا پیدا ہوتا انسان تو امتحان تھا کو گنگا ہوتا کوئی امتحان تھا کان نہ ہوتے کوئی امتحان تھا دیا تھا؟ امانت پیش کیے فطرہ فرمایا ایمان والو تمہارا امتحان لے گا اللہ بے من نہ شکار کے ذریعے امتحان یہ ہوگا تنا ایدیکم و رماحکم وہ شکار تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کی زد میں تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا شکار ملے کو نہ تو امتحان تو کوئی نہ, نہ ہوا بغیر امتحان کے واپس آ صحابہ فرماتے ہیں شکار آ کے تو ہم بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ آ کے تو خارج کرتا تھا ٹھہرتا تھا پنجابی میں مار کے دیکھو مجھے اسے پتا تھا کسی نے پابندی لگائی ہوئی تنا لیکم اور ماحم لیہ الحم اللہ من یہ خواب ٹھیک ہے امتحان یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرایا جائے تمہیں اس چیز میں مبتلا پھر کیا جائے بنی اسرائیل سے کہا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی آزماش دریا کے کنارے رہتے ہیں وس الحمل ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے بستی تھی اب جو یہاں جہاں پہ زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کی چیزیں زیادہ کھاتا ہے بنگالی زیادہ مچھلی کھاتے ہیں کیوں پانی میں رہتے ہیں مچھلی ان کی خوراک ہے وہ بستی دریا کے کنارے تھی تازہ گوشت وہ مچھلی کی شکل میں کہا تو پابندی لگی مچھلی نہیں پکڑنی اب مچھلی ہوتی نا تو ڈھیروں وہاں پہ ہزاروں ہیرو ہوتے جو کہتے جی ہم نے تو بڑی پابندی کا سامنا کیا جی ہم کا تو بڑی پابندی لگی تھی لیکن ہم بھی بڑے شیر بچے ہیں ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی فرمایا از تاتیم شی تان یوم سب تین شر کا مطلب ہے پابندی وہ ان کی پابندی کے دن شورا کہتے ہیں جو کشتی ہوتی ہے کشتی کے اوپر ایک مستول ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے وہ باغبان جو ہوتا ہے اس تعطیم اطانو میں شرحان کشتی کے بعد کی طرح پانی پر ایسے اپنی دم کے بل دوڑتی تھی مچھلی ایسے شاہ کر کے نکل جاتی تھی منہ سے اس طرح شاں کر کے ادھر نکل جاتی تھی. تو دو چار مہینوں نے صبر کیا ہوگا آخر نے کو بندوبست کیا ان کا فیل ہو گئے وہ یو میں لا یس بے تا تیم جس دن پابندی کوئی نہ ہوتی مچھلی کوئی نہیں جس دن وہ کنڈے لے کے پہنچتے نا آج پکڑیں گے اس دن مچھلی کوئی نہیں آتی اور جس دن پابندی ہے اس دن تاتیم پیتان شران اچھل اچھل کے پانی پہ آتے ہیں کا نب لو ہم نے اس طرح ازمایا ان کو یہ اللہ کی سنت ہے اب ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا فامن فاردا فی ہن تم میں سے جو حج کے مہینوں میں حج کی نیت کر لے فلا ارفا تھا بلا فسوخ بلا جدال فلاحج دیکھو حج میں رفس بھی نہیں کرنا فسوق بھی نہیں کرنا جدال بھی نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں چیزوں کا امکان ہے تو منع کیا نا بچے کے ختنے کرنے ہوں تو بندہ کہتا ہے نا پتر رومی نا پتہ ہے نا تکلیف ہوگی تو یہ روئے گا پھر پابندی لگا لینا انجیکشن جب لگاتا ہے तो تو کیا کہتا ہے دیکھنا بچہ بازو نہ الای سوئی ادھر ادھر نہ چلے پنکچر نہ ہو جائے گا جب یہ فرمایا حج کرنے چلے تو حجیسا فلا ترف سو ولا تف سو ولا تجا دے لو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں پالا پڑے گا وہاں اور ہر گڈی کے اندر ہر کافلے کے اندر دو چار آدمی امتحان والے ڈال دے. جو پیسہ دے کے لڑائی کر جیسے صحابہ کے ساتھ آ کے تو وہ شکار خارج کرتا تھا وہ بندوں کے ساتھ خارج کرتے آئے کوئی لڑائی کرے ہمارے ساتھ کوئی کافلا ایسا نہیں جو یہ کہ جی ہمارے کافلے میں ایسا کوئی بندہ نہیں یہ امتحان ہے یہ ارد مقدسہ جو ہوتی ہے وہاں نیکیوں کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن امتحانات اس طرح آتے ہیں جس طرح ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے گرتے ہیں. وہ ارد مقدسہ فلسطین والی ہو یا ہمارے ہرمین ہوں یہاں جو بھی آیا ہے جتنا بڑا عہدے آیا اتنا بڑا امتحان ہوا اس کو نہ نبیوں کو بخشا گیا ہے نہ صحابہ کو بخشا گیا ہے نہ ہم لوگ اس سے مستثنا ہے ہم سمجھتے نہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی اقل مند اگر پیاز کے چھلکے اتار کے اندر پیاز ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو چھلکے ختم ہو جاتے ہیں پیاز نظر کوئی نہیں آتا جو بھی چھلکا اتارو اندر سے پھر دوسرا چھلکا چھلکے اتارتے اتارتے پیاز ختم ہو جاتا ہے اندر سے پیاز کوئی نہیں آتا پیاز نام ہے چھلکوں کا ہم حج ڈتے ڈھونڈتے واپس آ جاتے ہیں حج نہ میں ازمش اور ہم اس کے لیے تیار ہو کے نہیں جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے بہت بڑے امتحان لیے اللہ نے پکار کر کہا انہ بلا ال مبین بلا اسماعیل بچہ نہیں بخشا ہاجرہ عورت ہے علیہ السلام نہیں بخشے وہاں تو جو بھی آیا امتحان دیا سنار کی بھٹی میں جو آئے گا خاک بنے گا تو کھوٹ الگ ہوگا آپ نے سنا تو بہت ہوگا دیکھا کسی کسی نے ہوگا کہ سونا جب راکھ بنا ہوتا ہے تو کیسا ہوگا میں نے ایک دفعہ میرا کلاس فیلو تھا سنار دولتا میں بالا سنیارا با... فوت ہو گیا اللہ تعالی جنا نصیب کرو اس میں نے اسے چوڑیاں بیچی کوئی ضرورت تھی میں نے پوچھا ان کا کیا کرو اس نے کہا کہ ہم کریں گے اس کو وہ بٹی میں ڈالیں گے اور پھر نئے سرے سے جو کوٹ ہے الگ کرنے کے بعد میں نے کہہ رہا مجھے بڑا شوق ہے دیکھنے گئے اس کا بھائی ایک گنگا تھا اس نے چارہ کہ مولوی صاحب کو دکھاؤ دا میں نے سونے کو راکھ بنتے دیکھا سیا راک کوئی مانے نہ کہ یہ سونا ہے سونے والی کوئی چیز ہی نہیں اس میں یوں سمے جیسے کلونجی ہوتی ہے نا ہبت اس اس کو کسی نے پیسا ہوا ہو جا وہ سونا دونوں برابر پھر میں نے اس کو نکھرتے بھی دیکھا سونا بنتے بھی دیکھا جو عرض مقدسہ میں جاتا ہے سمجھ لو اپنے آپ کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور اللہ نے فرمایا اس پہ جھاگ چڑھاتا ہے فسالت او دیا تم بے قادار ہا فاشتمال صحیح لو زابادر علیہ اناس دیکھو پانی جب سیلاب کا آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتی جب تم سونے چاندی کو پگلاتے ہو تو اس کے اوپر جھاگ آتی وہ جھاگ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ کھوٹ ہوتا ابتگاہلی جب تم زیور بنانا چاہتے ہو تو سو اس سونے کا کھوٹ الگ کر کے بناتے ہو اللہ تمہ تعالیٰ تمہارا زیور بنانا چاہتا ہے لہٰذا تمہارا کھوٹ الگ کرنا چاہ اب ہوتا یہ کہ جب ہم حج پہ جاتے تو ہمارے سارے کھوٹ نکھر کر سامنے آ جاتے یہاں ہم سارے سونا ہوتے بنا ہوا زیور ہے کس نے دیکھا کتنے پرسنٹ کھوٹ ہے یہاں کوئی حاجی ہے کوئی قاضی ہے کوئی کاری ہے کوئی مفتی ہے کوئی جفتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے مکے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ نہیں جیسے سنار کی بٹی میں گڑے بھی اور چوڑیاں بھی اور کانوں کی بالیاں بھی سارا کچھ غائب ہوتا چلا جاتا ہے اور کیا بنتا چلا جاتا ہے راکھ کا ڈھیر بنتا چلا جاتا جو بھی جاتا ہے وہاں کپڑے اتار کے آرام بنتا ہے خاک بنتا چلا جاتا کھوٹ اس کا نکر کے اگر ہم لوگ اس سے کوئی مثبت کام لیں جو ہماری خامیاں وہاں پہ نظر آتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں دور کر سکتے وہ ہمارا کھوٹ ہے ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں منا میں بھی عرفات میں بھی حرم کے اندر اب آئینے میں کسی کو نظر آئے کہ میرے چہرے پہ داغ ہے تو مثبت طریقہ تو یہ کہ اس داغ کو مٹا دے آپ کو پتا ہے غریب آدمی تو یہ بلڈ ٹیسٹ نہیں نہ کروا سکتا علاج سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں علاج سے زیادہ بیماری کا پکڑنا مہنگا ثابت ہوتا ہے پتہ تو چلے بیماری کیا بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں بیماری سامنے آ جاتی ہے سمجھ لیں کہ ہمارا وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے مفت میں ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے بڑے نیک بنتے ہو تم بس اتنے سے نیک ہو چائے کی پیالی کے پیچھے مینام ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے صرف صبح چائے نہیں ملی اتنے نیک کو تھا رش لگا ہوا ہے چار روپے کی دال اور دو روٹی دو خبز حرم مکہ میں مکے میں محلہ اجیاد میں حرم سے دو سو گز دور چار روپے کی دال دو خبز ساتھ مل گئے دال لے لیا خوبج لے لیے بندے دو ہیں ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ روٹی اور لے لو اب اس کا ضمیر نہیں مانتا کہتا ہے یار چھوڑ اور نہیں یار تو پھر میں لینا سو اس کو پکڑا دیا اس دوسرے آدمی کو وہ دال بھی اور خوبز بھی رش لگا وہ پیچھے سے آواز دیتا اور بھائی دال دیا روٹی نہیں دینی اس نے دو خوبز پکڑ کے اور اس کے ہاتھ میں دیا ایک ریال کے تین خوبز ملتے ہیں ایک ریال کے تین خوبز ساتھ والی دکان سے کھلے ملتے ہیں اس بندے کی حج کی قیمت کتنی ہے پورا ریال بھی نہیں ہے دو خوبز اس کی قیمت ہے ساری مکے کا راشی نہیں ہے باہر سے حج کرنے گیا ہے تو ہمارے عیب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کس کے اندر کیا خامی بیٹھے ہوئے ہیں تین گھنٹے ہو گئے آپ نے جگہ ملی آج بڑے خوش ہیں کہ آپ کو بڑے ٹھیک جگہ پہ آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں این جماج کھڑی ان میں پانچ منٹ رہتے ہوں گے اور کوئی آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے اور اس ملک کا بندہ ہے آپ کی زبان بھی نہیں سمجھتا اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں ہے بطیر اس کو آپ سمجھائیں پنجابی میں سمجھائیں اردو میں سمجھائے عربی میں وہ ایسے دیکھتا ہے آپ کی طرف رسپانس کوئی نہیں دیتا بٹ او جم اب یا تو اس کی پیٹ پہ سجدہ کرو یا اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے شرافت یہ ہے کہ نماز تو نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی جس نے جو جگہ تیرے مقدر میں لکھی ہے سجدہ تو نے وہیں جا کے دینا اپنی جوتی اٹھاؤ شرافت کے ساتھ اٹھ جاؤ یہاں سے اب بندہ وہاں پہ ڈیںگامشتی کرنی شروع ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے میں اتنے گھنٹے ہو گئے یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ اس بندے کا امتحان تھا اٹھ جاؤ جھگڑا مت کرو ڈھیر سارے امتحانات ہیں قدم قدم پر اور یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے اور اس کا عدل ہے اس کا رحم ہے جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی لیتا ہے آؤٹ آف کورس پیپر اللہ نہیں دیتا یہ اس نے وعدہ کیا لا اللہ یو کلو ابراہیم کا جتنا ایمان تھا ابراہیم سے اتنا بڑا امتحان لیا ہے. صحابہ کا جتنا ایمان تھا ان سے اتنے امتحانات لیے ہمارا ایمان بھی دال سے والا اور ہمارے امتحان بھی دال کے پیچھے ہی لگے دال ہو گئے پانی کے پیچھے چائے کے پیچھے نماز کی جگہ کے پیچھے یہ ہمارے امتحانات دو. ایمان کی نسبت سے تھوڑا سا آدمی صبر کر جائے جب کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حج کرنے جا رہے ہو فلا فلارا ولا فسوق فسوق کس کو کہتے فاسق بہت بڑی گالی ہے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان نل منافقین ہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن فسوقن مومن کو گالی دینا فسق واقع تالح کفر اور اس کو قتل کرنا کفر سباب المؤمن فسوقن لوگ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے جگہ جگہ گالیاں خیمے میں جگہ نہیں ملی وہاں گا دو راتیں تم نے یہاں رہنا ہے اور اس کے لیے یوں سامان اور یوں ناپ کے اور یوں جگہ منتخب کی جائے چاہے ساری زندگی یہیں رہنا حج کیا ہے جانا ہے مکان آپ کی پسند کی جگہ ہو سکتا ہے نہ ملے اونچی جگہ ملے دور ملے ایک باتھ روم میں بندے جانا پورا کافلا ٹھہرا ہوا وہاں لائن لگے گی ہو سکتا ہے آپ کی باری آپ تھوڑا اندر گئے بڑی دیر سے آپ کھڑے ہیں اور آپ کو آپ اندر ٹوتھ پیسٹ لینے گئے اور دوسرا بندہ چلا گیا باتھ روم میں اور جناب آپ یہاں غیز و وغضب اور ہو رہے ہیں اور جو ہی وہ باہر نکلے گا اس کے بعد پھر ڈنگا مشتی ہونے قدم قدم ہے یہاں سے نینا جانا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس میں کہاں کا امتحان ہو سکتا ہے کافلے والا گاڑی نہ لے کے جائے کہ جی رش ہے آپ پیدل جائیں گے تو ایزی رہے گا آپ کے لیے آپ اس ڈرائیور کو اس کافلے والے کو خوب گالیاں دینی ہیں پنجابی والا پنجابی میں پشتو والا پشتو میں لحاظ کوئی نہیں کرتا وہاں گئے خیمہ کوئی نہیں ملا دو گھنٹے ڈھونڈنے میں لگ گئے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ملا جب ڈھونڈ کے ملا تو پتہ چلا اپنے خیمے میں تو دوسرے لوگ گسے ہوئے اب وہاں سے دیں گا مشتی ہوگی اس لیے وہ بھی تو آ ہے نا اٹھنے کو وہ بھی تیار نہیں آنکھیں نکالتے ہیں آگے سے دو گھنٹے میں خیمہ ملا ہے اور آگ بگولا ہو رہے ہو اس ہدایت کو کسی نے چالیس سال تمہارے لیے ڈھونڈا ہے کوئی ہرا پر بیٹھے تو گھر بیٹھے مل گئی نہیں اس لیے قدر کوئی نہیں ہے انہیں گلوں کے جھکے کھائیں گے جو کہتا جی ساتھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس لیے آدمی ضبط نہیں کر سکتا مزہ تب ہے کہ ایسے لوگوں میں رہ کر اپنی قیمت ثابت کرو امتحان پاس کرو لائق آدمی جو ہوتا ہے لائق جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی ایگزامیشن ہال کے اندر بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ نالائک بچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ پاس کر کے نکل جاتے وہ فیل ہو جاتے وہ یہ نہیں کہتا میرے لیے ایگزامیشن ہال ہی اور جو ہے وہ متعین کرو انہوں میں ہی بیٹھنا تھا یہ ان لوگوں سے زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں جن سے پالا پڑا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی پک رہی ہے دوسری طرف سے ہانڈی میں کچرا پھینک دیا تیسرے پیر پتا ہے تاج پڑھنے جاتے ہیں باہر کانٹے بچھا دیے ہیں تاکہ رات کو جو ہے وہ پاؤں زخمی ہو جائیں گے گلے میں چادر ڈال دی ہے فرمایا مال دیتے احسان نہیں کرتے یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے ان لوگوں میں رہ کے اس ہستی کا آپ اخلاق دیکھیں گے جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے بینک اللہ اعلی کھولو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی مولڈز دا مین معاشرہ سماج بندے بناتا ہے جیسا معاشرہ ہوگا ویسے بندے ہوں گے وہ کیا بندہ تھا جس نے معاشرے کو بدل دیا نہیں بدلا اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو وکیل آپ کا دوست ہے تو دو چار دفعات زبانی آپ کو بھی یاد ہو جاتی ہیں پتہ ہوتا فلاں کی زمانت کس طریقے سے ہوتی ہے فلاں کی کس طریقے سے ہوتی ہے مولوی کے پاس بیٹھنے والے بھی دو چار مسئلے یاد کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کے دوست یاروں کو بھی دو چار دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہستی جو اجڑ لوگوں میں جاہلوں میں ڈاکوں میں ہے حاجیوں کو لوٹ لینے والے مال خرید کے پیسے کھا لینے والے مال, مال بھی ادم پیسے بھی ان میں وہ دیاتدار ہستی پیدا ہو ان میں وہ خوش اخلاق ہستی پیدا ہو کمال ہے کہ نہیں مدینے جانے کا مزہ آتا ہے مکے سے ہو کے جائے تو بندہ پھر قدر آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانے میں قدر کوئی نہیں وہ منا جہاں تین دن رہتے ہو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے جہاں درجن کے حساب سے ملتی ہے وہاں کلو کے حساب سے ملتی ہے کیلا بھی ملتا ہے مالٹا بھی ملتا ہے سیب بھی ملتے ہیں کھانے بھی ملتے ہیں ہر قسم کے کھانے ملتے ہیں. تین دن میں بندہ ذہنی طور پر اتنا ٹارچر ہو جاتا ہے کہ کاٹ کھانے کو دوڑتا بانا مانگتا آپ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ منا کے کسی بھی وہ جو متوف ہوتا ہے پورے ایریا کا چکر لگائیں یا تو آپ کو لوگ چائے پر لڑتے نظر آئیں گے یا باتھ روم کے سامنے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہوگا کسی نے یا کوئی اور سبابوں کو لازمن لڑ رہے ہوتے کیوں نیند پوری نہیں ہوئی یہاں سے رفا جانا ہے سارا دن وہاں خستالی ہے وہاں پھر آرام کوئی نہیں کرنا پھر نکل کے مزدلفہ میں آنا مزدلفہ میں کس نے سونا ہے کوئی کس وقت پہنچتا ہے کیونکہ آپ سونا چاہتے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں رنگ برنگی بولیاں بولی جا رہی ہیں اب یہ ایک دو دن جو مشقت کے مسلسل ہیں ان کی وجہ سے آدمی ذہنی طور پر اتنا اپسٹ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا ہے ماں بیٹے کو بدوائیں دے رہی ہوتی ہے ماشاء تین سال نہ سیب ہے نہ مالٹے ہیں نہ انگور ہے نہ کیلا ہے کوئی ترس کھا کے چروا بکریاں ہانک دیتا ہے گاٹی کی طرف کہ یہ لوگ پکڑ کے تو دو دودھ پی لیں اس کا ورنہ کچھ نہیں ہے پابندی لگی پورا سوشل بائکاٹ بچے بھوک سے رو رہے ہیں تین سال تین سال پھر بھی خوش اخلاق کسی کے گلے نہیں پڑتے جاتے ہیں حج پہ تو اتنا تو سوچیں ہمارے نبی نے انہیں پہاڑوں میں امتحان پاس کیے صحابہ نے تیرہ سال امتحان پاس کیے تیرہ سال ہم پر بھی پابندی لگتی ہے نا ولاجادل فلحج یہ جو نا ولاد جدال فلحج علما کہتے ہیں کہ امر کی جو قانون کی جو زبان ہے اس کا مطلب ہے ولاجادل فلحج آج میں جھگڑا نہیں کرنا چاہے کتنی بھی ویلڈ ریزن ہو سامان بھی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے نا تمہارا نام بھی اوپر لکھا ہوا وہ تمہارا نہیں ہے چھوڑ دو اس کا پیچھے تین چار پانچ روپئے کے کوزے کے پیچھے حج مت خراب کرو لے گیا لے جانے تمہارا نہیں ہے جانے دوستوں جھگڑا مت کرو وہی خطہ ہے وہی پتھر ہے بلال زمین پر لیٹا ہوا ہے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے اوپر اتبا کھڑا ہے بلال کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پتھر بھی ہٹا لے گف ہوا ہے سمجھو تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ایسے ہی نہیں وہ مقام ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے او پہاڑ کے برابر سونا خرچیں تو میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بر کھوروں کے برابر نہیں ہے کیوں یہ مقام ملا ہے انہوں نے امتحان پاس کیے بعد میں جب تابعین صحابہ سے حسرت کا اظہار کرتے تھے کہ آپ بڑے مقدر والے ہیں کاش ہم لوگ بھی حضور کے زمانے میں ہوتے یہ نصیب ہمارا بھی ہوتا تو وہ کہتے تھے استغفار کرو اللہ جن امتحانات کا سامنا ہمیں تھا شاید تم ان کو فیس نہ کر سکتے اور عبداللہ ابن ابئی بن جاتا وہ بھی اسی زمانے کی چیز تھا وہ کیوں نہیں عبداللہ ابن مسعود بنا وہ کیوں نہیں مجھ ابن عمیر بنا زمانہ تو وہی تھا نبی بھی وہی تھے قرآن بھی اسی منہ سے سنتا تھا نماز بھی انہی کے پیچھے پڑتا تھا اللہ نے تمہیں اس امتحان میں نہیں ڈالا تو اللہ کا شکر ادا کرو ہمارا امتحانات ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی نسبت سے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کسوٹی رکھی ہوئی ہو صحابہ والی آخر جاتے تو ہم اسی جگہ ہے نا بیت اللہ تو وہی ہے لیکن ہمارے امتحان کی نوعیت تبدیل ہو جاتی صحابہ نے آج کیے پیدل حج کیے کسی کسی کو سواری نصیب تھی جی. مکے سے منا پیدل منا سے عرفات پیدل عرفات سے مزدلفہ پیدل مزدلفہ سے پھر منا پیدل پھر منا سے حرم پیدل حضور کے زمانے میں تو کوئی کوسٹر کوئی نہیں تھے پھر کوسٹر پہ جھگڑے کیوں ہوتے تم یوں سمجھ لو ہم حضور کے زمانے کا حج کر رہے ہیں پیدل چلا کے کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے جس نے حاضرہ کو دوڑا کے دیکھا تھا تمہیں پیدل چلا کے دیکھنا چاہتا ہے. سوچتے ہیں علامہ عمر عثمانی فرماتے ہیں یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادے ہوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری حج کرنے جا رہے ہو قدم قدم پر بلاؤں کا سامنا ہوگا رستے میں ٹائر پھٹ گیا ڈرائیور کے ساتھ جنگا مشکل ٹائر نئے کیوں نہیں تم ڈاؤ بھائی نیا بھی پھٹ جاتا ہے قدم قدم بلائیں قدم قدم بلائیں بندے کی نظر گہری ہو حج کے مقصد کو سمجھتا ہو تو اسے خیمہ بھی بھولتا تو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے یہ خیمہ اتنی ساری جگہ ہے نقشے والے بھی جگہ جگہ کھڑے ہیں گائیڈ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں ان کے پاس نقشہ ہے مل جائے گا آپ ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں تمہیں مل جائے ایک وہ زمانہ تھا اس پورے گلوب کے اندر ایک ہستی تھی ہدایت یافتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وکیلا بندہ کوئی سفا پر پوری دنیا میں گپ اندھیرا جو ہمارے دیکھنے والے نے لکھا نا کہ تو نے جہاں کی بستی بسائی تاریکیوں میں شما جلائی تو گر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی اس بندے نے پورا گلوب ہے اندھیرا ہے کوئی گائیڈ نہیں اور کس سے پوچھ ساری انسانیت بھٹکی ہوئی ہے غار ہرا پہ جانے والوں نے دیکھا ہوا کتنا مشکل رستہ وہاں بیٹھ کے وہ بندہ سوچتا ہے مسئلے کا حل کیا فرمایا واجہ کا دعال انفہدا آپ کو رائے حق میں سرگداں پایا تو پکڑ کے ہدایت دے اللہ پکڑ کے لے گیا ہے تو یہ امتحانات ہیں ہم پیسے کا حساب لگاتے ہیں پیسے اتنے ہو گئے تو حج فرض ہو گیا لیکن حج سے جو ہمیں لینا چاہیے وہ ہم لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہر سال حج کرنے چلے جاتے ہیں الٹے احکامات توڑ کے بہت سارے لوگ وہاں جس حال میں جاتے ہیں پلٹ ہیں تھے اس سے بدتر حالت میں ہوتے ہوتی محدث شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور عارفین بلّہ جو ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ حرم کی حدود میں گھسنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں اپنا فرض حج ادا کرتے ہیں کیوں فرماتے ہیں اب تو جو وہ ہیں وہ ہیں ایک مقام بنا میں نے آج کیا کہ زیور میں خوٹ بھی ہو اگر سونے کے اندر تو بنا ہوا زیور چوڑیاں ہیں کانٹے بنے ہوئے تو بنے ہوئے لیکن جب وہ چلے جائیں گے سنار کے یہاں اور بٹی میں گر پڑیں گے تو اب تو کڑا ہوگا تو نکلے گا نا کھوٹا تو گیا کہتے ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے لکھتے ہیں بڑے بڑے کلے والے بار کللہ چھوڑ کے جاتے ہیں واپس آتے تو ملتا نہیں ہے مقام بدلی ہو چکا ہوتا ان کا یا تو اوپر والی سیڑھی پہ چلے گئے ہیں یا امتحان سے باہر ہو گئے تو ہم جیسے جاتے ہیں اللہ کی قسم ویسے واپس نہیں آتے یا تو پہلے مقام سے ہم گر کے واپس آتے یا اوپر جاتے اس جگہ ہم نہیں ہوتے اس بات کو سمجھتا کوئی نہیں ہم ویسے نہیں ہوتے بہت سارے لوگ ہیں ارکان ادا کرنے کا کوئی نہیں پتا یعنی یہ جو ظاہری واجبات ہیں اور حج کی ضروریات ہیں ان کا پتا نہیں اور پوچھنا بھی نہیں ہے ایک تو یا کہ جی یا تو آپ کو اپنے خیمے کا پتا ہے یا آپ کو پتا نہیں ہے کوئی تیسری حالت ہو سکتی ہے کہ پتا ہے بھی اور پتا نہیں بھی ہے یا آپ کو پتا ہے یا آپ کو پتا نہیں ہے پتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پتا نہیں ہے تو بغیر پوچھے نہیں پوچھنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کن معلمن او اور زندگی تیری میں دو میں سے ایک تیری پوزیشن ہونی چاہیے کن معلمن یا تو بتانے والا ہوگا تو تجھے پتہ ہوگا یا سیکھنے والا اور متعلمن یا تمہیں پتہ یا تمہیں پتہ نہیں ہے پتہ ہے تو تم بتانے والے ہو اور پتہ نہیں ہے تو تم پوچھنے والے ہو پوچھتے بھی نہیں امتحان ایک صاحب ہیں بچارے ضعیف صبح سے بٹکے ہوئے ہیں میں نے پوچھا آپ کدھر گئے تھے تو آف زیارت کرنے گیا تھے کوئی خیمے کے آدمی ساتھ لے جاتے اپنے قافلے کر گئے, گئے تھے بھول گئے میں نام میں کبری عبد اللہ پہ اتار کے چلا گیا ڈرائیور خیمہ ان کا مزدلفہ میں لگا ہوا چونتیس نمبر زبان کوئی نہیں آتی جیب میں پیسہ کوئی نہیں بھوکھا ہے بابا صبح سے میں نے کہا کہتے جی آپ کر لیا میں نے کہا صحیح سفا مروہ کیا کہتے پانچ چکر لگائے ایک بندے نے لگوا دیے تھے پانچ کے بعد کہنے لگا بابا میرے ساتھ پورے ہو گئے باقی آپ پورے کر لیں میں نے کہا پتر میں نے پنجی کافی بابا کہتا ہے میں نے کہا میری عمر میں پتر پانچ ہی جی کافی ہیں اللہ دیکھے گا بوڑھی اس بڑھاپے میں میں نے پانچ چکر لگا میں نے کہا بابا اس طرح نہیں آپ آئے ہیں جان تھی تو آئے نا بیٹا ساتھ نہیں آیا بیٹے نے پیسے بھیج دیے ریاض میں آیا نہیں آج کروانے بابے میں نے کہا آپ کسی کے ساتھ ہیں باقی دو چکر پورے کریں خیمے والوں کے ساتھ جائیں میں نے الحمدللہ ان کو وہاں پہنچا دیا بابا کہتا پتر ایسے عمر ہی پانچ جی کافی ہے یہ کیا ہے اب وہ بابا آئے گا تو میں نے کہا بابا اس حالت میں بیوی آرام ہو جاتی کہتا مر گئی ہے میں نے کہا تو آپ زیارت نہ کریں تو باقی پابندیاں تو ٹھیک ہے اتر جاتی بیوی والی پابندی بار کر وہ کرما والی پہلے ہی مر گئی میں ٹھیک ہے جی تو بہت سارے ارکان رہ جاتے ہیں پیچھے تو یہ امتحانات کی سرزمین ہے لنگوٹ کس کے جانا چاہیے جب بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی تو پھر امتحان لینے والا بار بار کسی کو بھیج دیتا ہے ذرا اس کو دیکھیں یہ لڑائی کرتا ہے کہ نہیں کسی نہ کسی بنیاد پر کچھ تنگ کرتا رہتا ایک جگہ نہیں بیٹھے تھے دوسری جگہ دو جگہ, جگہ بیٹھے تیسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ نماز کا ٹائم ہو گیا کاٹائیں جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر ڈیرا مات جمائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے محلے کی مساجد میں تسلی کے ساتھ دو آدمیوں کی جگہ گھیر کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارم میں بھی ہوں وہاں تو جہاں جو ایک صف ہوتی ہے وہاں اس قسم کی دو صفیں بنی ہوئی ادھر سے پاؤں اس کے پاؤں میں سے سجدہ کرنا ہے ادھر سجا کرنا یہ امتحان ہے ہر چیز روٹین کے مطابق نہیں ہوتی وہاں اور یہ سارے امتحانات ہیں ہمت ہے تو ان کا سامنا کرو تکلیف ہوتی ہے لیکن حکم یہی ہے کہ بھائی ظاہر نہیں ہونے دینا جھگڑا نہیں کرنا جھگڑا کرنے پہ دل کرتا ہے کس کا دل نہیں کرنا جو بھی روٹی کھاتا ہے دل کرتا اس پھر جب دوسرا تانا دے میں جنگل کا شہر ہوں اس لیے میرے سامنے تم نہیں بول رہے تو اسے تو پتا نا کہ مجھے کس نے بند کیا اور روکا ہوا وہ سمجھتے ہیں مجھ سے ڈر گیا تو انا اندر سے کہتے یار آج امتحان آتے ہیں لیکن انہیں عامر اسمانی صاحب کی وہ پوری غزل ہے وہ کہتے ہیں نہ سکت ہے ضبط غم کی نمالے اس کے بارے غم بھی نہیں ضبط ہو رہا اور رونے بھی کوئی نہیں دے رہا نہ سکت ہے ضبط غم کی نہ مجال اشک باری یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون ہے بے قراری سکون ہے تو آنکھوں میں آنسوں کیوں آئے ہوئے تو بے قراری ہے تو گرتے کیوں نہیں پھر انہوں نے کہا یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادے کھوئے جانا مجھے تو یہ لوگوں کا رش دیکھ کے تو تاجب ہوتا ہے یہ سارے ہم دینے آئے بلائیں اتنی ہیں جب آدمی گارے راہ پہ جا رہا ہونا جو اوپر سے اتر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پہ ترس آ رہا ہوتا ترس آتا انہیں یہ اتنا رش لوگوں کا یہ سوادے کنویں جانا بندے میں بندہ چڑھا ہوا آج کرنے آئے جسے ناک پیاری ہے جسے اپنا عہدہ پیارا ہے جس نے جسے اپنی نسل اور نسب پیارا ہے جسے اپنا ہماری زبان میں پٹواری میں کہتے ہیں ٹرن آؤٹ اس میں تو لفظ کیا ہے ٹرن آؤٹ ہم ٹرن آؤٹ کہتے ہوں جسے اپنا ٹرن آؤٹ پیارا ہے آج پہ کیوں جاتا ہے وہاں تو وہ جائے جو راکھ بننے کے لیے تیار ہے راکھ نہیں بننی وہاں دو چادریں پہن کے بھی اندر سے چودھری کا چودری رہنا ہے وہاں تو کم ہی بننا پڑے گا یہ بال کیوں ہیں ہمیشہ غلام کے بال مونڈے جاتے تھے غلام کو اجازت نہیں تھی بال رکھنے کی جو اس کی نشانی ہوتی تھی جس کا سر مونڈا ہوتا تھا پہچان لیتے تھے غلام اللہ نے کیوں کہا سر منڈاؤ محلے کی نو تم بھی کسی کے غلام ہو آقا نہیں ہو تم کسی کے غلام ہو سر مٹھا کر یہاں داخل ہو اس گھر میں تو جو مٹی بننے کے لیے تیار ہے جائے حاجی سامنا کرے امتحانات ذہن میں رکھے یہ بھی امتحان ہے اس کے پیچھے بھی کوئی امتحان ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی چیک کر رہا ہے رول جائے بندہ وہاں پہ گدا ڈالنے کی جگہ نہیں ریت پہ لیٹ جائے مسجد میں جگہ نہیں ملتی سیڑھیوں پہ نماز پڑھ میرے ساتھ ایک فلسطینی تھے ہمارے قافلے میں ہی تھے ایک دن اسی طریقے ہمارے ساتھ ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے. سیڑھیوں پہ چلے گئے جو مینا سفا مروہ سے نیچے اترتے ہیں تو سیڑیاں بیت اللہ کی طرف ان سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے ہم لوگ مغرب کی نماز کا وقت کہنا کہ نماز کہاں پڑھیں گے میں نے کہا جہاں پڑھائے گا پڑھیں گے دو چار اور پاکستان سے لوگ آئے ہوئے کہنا جی کیسے پڑھیں گے میں نے کہا جی آپ جس سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے نا اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں نیچلی والی سیڑھی پہ آپ گٹنے رکھتے ہیں اس سے نیچلی والے پہ سجدہ کر لیں سر ٹیکنا ہے نا آج اس ادا سے بھی کوئی دیکھنا چاہتے وہ نماز ہم نے اس طرح پڑھ خود اوپر بیٹھے ہو سجدہ ہم نے نیچے چوتھی چو چو چو چو چو سیڑھی پہ کیا یہ امتحان ہے جس طرح وہ تمہیں رکھنا چاہتا ہے آپ کسی کے گھر میں جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں ٹھہرانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ میزبان کی مرضی آپ کو کھلانا کیا چاہتا ہے آپ کو پلانا کیا چاہتا ہے آپ کو کہاں سیٹل کرنا چاہتا ہے منجا کوٹھے پہ ڈال کے دیتا ہے یا بیٹھک میں ڈال کے دیتا ہے یا سین میں ڈال کے دیتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیجیے وہ چار پائی ایسا آپ سو جاؤ آپ نہیں کہہ سکتے جی میں بیٹھک سام آپ کے ہاتھ میں پسند نا نہ پسند نہیں ہے مہمان آپ ضیوف رہمان ہے رحمان کے مہمان ہے تو یہ رحمان طے کرے گا نا کہ آج بارہ بجے کوئی نہیں کھانا بھائی چھٹی کرو لوگوں کے سڑک کیوں توڑ رہے ہو تو سمجھ لو یعنی آخری دن بارہ جلحات کے جب ہم نے وہاں سے نکلنا تھا تو فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا میں تو جو جہاں تقسیم ہوتا ہے خیمے کے اندر لنگر وغیرہ چائے پہ مار رہے ہیں دو گالیاں تو گالیاں ہوتی ہیں نا وہ تو اس کی آواز تو دور دور تک جا رہے تھے مار رہے تھے ایک دوسرے کو بھائی کیوں پرنی پہلے میری باری تھی چائے بولے گا میں نے کہ اللہ کہ بندوست زندگی ہوگئی ہے تمہیں چائے پیتے ہوئے آج نہ پیے تو کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہاں بھی روٹین وہی رہے بھائی اگر آپ کو وہاں کے حالات سمجھ لگ گئے تو تھوڑا کھائیں ان کا خیال رکھیں گے تو میں بھی آپ کو آسانی رہے گی پہلے یہاں لائن لگانی ہے رواٹے بنوانے ہیں بعد میں ادھر بھی لائن لگانی ہے باتھ روموں کے سامنے وہاں بھی راٹے کروانے ہیں تو بہتر نہیں کہ سیب کھا لو کیلا کھا لو ادھر سے آسان رہو تاکہ ادھر آسانی رہے تو یہ روٹین وہاں کے حالات دیکھ کے بنانی پڑتی ہے بعض دفعہ نہیں بھی کھانا کھانا پڑتا اور اس میں آسانی ہی ہوتی ہے بہتری ہوتی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے قابل میں جس نے سب سے کم کھایا وہ بیمار بھی کوئی نہیں ہوا اور کوئی تکلیف بھی کوئی نہیں اس جتنے زیادہ کھانے والے تھے اتنے زیادہ ہی الٹے لٹکے ہوئے تھے تو یہ زمین اگر کوئی یہ کہ اتنی سہولتیں ہو جائیں گی تو امتحان نہیں ہوگا جب تک حج باقی ہے تب تک امتحان باقی کچھ بھی ہو جائے امتحانات رہیں گے ہر گاڑی کے اندر دو چار بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے حج کھانے والے ہوتے ہیں اکالون الج وہ کوئی نہ کوئی گولا چھوڑتے ہی رہتے ہیں گاڑی میں سبر کرنا تو اس نسبت سے ہماری زیادہ تر نظر رہتی ہے حج کے ارکان پر حج کی جو حقیقت ہے امتحان ابتلاح جس کے لیے پہلے کہا گیا ہے پمان فرادفی ہنل حج جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے فلا رفتہ ولا فسوخا ولا جدال فلحج اور اس کا علاج بھی بتا دیا فن خیر زاد تکوا تکوا ساتھ لے کے جانا تکوا نہ ہوا تو تم یہ احکامات پورے نہیں کر سکو اور ہم میں سب سے جو زیادہ کمی ہے وہ تکوے کی پیسے ریال ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتے ہیں ہزار پندرہ سو آرام ایک ضرورت ہوتا ہم تین لے کر جاتے ہیں چادر ایک ضرورت ہوتی ہے دو تین کمبل ساتھ لے لیتے ہیں دنیاوی ضرورتیں ہم زیادہ پوری کر لیتے ہیں نہیں خیال ہوتا تو اس طرف نہیں ہوتا کہ تقویٰ نام کی بھی کوئی چیز ہے یہ نہیں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے کر لیا تو میری کامیابی ہے میں نے کسی کے خیمے پر قبضہ کر لیا ہے بڑی کامیابی ہے جی انہوں نے بڑی کوشش کی ہمیں اٹھانے کی پر اسی بھی نہیں اٹھے بھائی بہت, بہت کمال کیا آپ نے کار لگایا ففٹی سیون کا بیٹھے ہوئے سکسٹی سیون میں بھائی صاحب آپ کا خیمہ دس خیمے ادھر ہے یہ ففٹی سیون ہے یہ سکسٹی سیون جی جو بھی اب بیٹھ گئے نا ہم تم اس میں چلے جا یہ جی ہمارے ساتھ خواتین کیوں لے کے آئے تھے خواتین کو تو جی حاج کرنے آئے شکل و صورت دیکھیں گے تو پوری مسنون نظر آئے گی لیکن کیلیبر اتنا ہے تو میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا امتحان کی طرف زین جاتا ہی نہیں کہ یہ سارے امتحانات ہیں تم آزمائے جا رہے ہیں کو مچھلیوں کے ساتھ ازمایا جاتا ہے کوئی ہرنیوں کے ساتھ ازمایا جاتا ہے کوئی پانی کے ساتھ ہزمایا جاتا ہے تم یہاں چائے اور کھانے اور اس قسم کی ابتلاب میں مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کو کیل لگ جائے یا کانٹا لگے پنکچر ہو جائے تو گاڑی تو کھڑی ہو ہوگی نا ٹائر تو آپ کا ٹیوب تو ختم ہو گیا چاہے کوئی گولی مارے اس پر ہاتھ چائے کھا جائے آپ کی تو اس کے لیے کسی بہت بڑے امتحان کی ضرورت ہو نہیں وہ چائے کھا گئی ہے یہ چھوٹی بڑی بار مت جائیں امتحان امتحان ہے ہمارے یہاں دیگ پکانے والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک چاول دیگ میں سے لے کے پوری دیگ کا اندازہ کر لیتا ہے کہ پوری دیگ دیکھتا ہے ایک چاول دیکھتا ہے پتہ چل جاتا ہے دیگ کا کیا حال ہے کہتا جی اجے نہیں گلی بندہ کیا تھی نے نیچے دیکھا ہے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کتنے پانی میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو ہمیں کشمیر میں بھیج کے امتحان لینا یہ چائے والی لائن میں لگا کے کیوں امتحان لے رہے مجاہدوں سے پوچھو وہاں کیا صبر کرنا پڑتا ہے کتنا بھوکا رہنا پڑتا ہے نیند کو کتنا مارنا پڑتا ہے جن ابتلاؤ سے وہ لوگ نکلتے ہیں ایسے ہی نہیں ان کو رتبہ مل جاتے ہیں. تم یہی سمجھ لو کہ تم کشمیر میں آئے ہوئے تو صبر تو کرو وہ تو تین تین دن بھوکے رہتے ہیں. ساتھ پیدل چلنا بھی ہے گاڑیاں وہاں کوئی نہیں ہونا ابتلاح تم یہ چھوٹا سا پاس نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو کے جاتے بھی تو یہ ارض مقدسہ ابتلاح کی سرزمین ہے وہاں امتحان لیا جاتا ہے جو جاتا ہے امتحان دینے جاتا ہے یا اوپر یا نیچے ہو گیا گا اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ پہلے حال سے بھی گئے ہوئے ہوتے تو ان ابتلاؤ پہ ہمارے یہاں جو حج کی کیسٹیں ملتی ہیں اس میں ارکان وغیرہ کی ترتیب اور ریہرسل کروائی جاتی ہے لیکن جو اصل وہاں کی اس حج کی حقیقت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ وہاں نظر ہی آتا ہے کہ بھئی ہوا کیا ہے منا میں گئے ہیں تو کیا ہوا عرفات میں گئے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ الحج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے کوئی ہم نے تلوار کوئی نہیں ماری دو نمازیں کٹھی پڑھ لی ہیں دو فرض زور کے پڑھیں دو فرض ہم نے اثر کے پڑھ لی ہیں اللہ, اللہ خیر چل رہا سارا دن موج کرو ادھر سے کھاؤ ادھر سے کھاؤ چھتری رکھی ہوئی ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں مصنوعی بارش ہو رہی ہے یہ کیا تھا اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض گنا ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ سوائے وقوف عرفہ کے اور کچھ نہیں یعنی تم ملتظم سے لپٹ کے بھی اس کی استغفار مانگ لو معاف نہیں ہوتا جب تک وقوف عرفہ نہ یعنی وقوف ارفا ووسٹیوئڈ ہے کہ یا زندگی مل جائے گی یا مر جاؤ گے وقوف عرفہ میں اگلے پچھلے جو نہیں مٹنے والے اور کسی جگہ نہیں مٹتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلیچ مار کے صاف کر کے کا یومن والا و ام اس طرح بندہ نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا پھر ہوتا کیا ہے وہاں پہ یہی امتحان ہوتا ہے عام طور پہ وہ قابل والا کوشش کرتا ہے وہ خیمہ تو ملتا کوئی نہیں ہے رش ہوتا ہے وہاں کے ٹریفک والے آپ کو اپنے مطلوبہ روٹ پہ جانے کو نہیں دیتے آگے انہوں نے روکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں پھر گما دیتے ہیں طول الاتول طول چلے جائے پرفات سے نکل جائیں گے پھر پلٹ کے آئیں پھر انہوں نے جو ہے وہ بیریئر رکھے ہوئے اعلی تور پھر نہ آپ چار چکر لگا کے آ سب وہ کہتا ہوں بھائی صاحب میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں سائڈ پہ آپ لوگ یہاں دو چار گھنٹے ذرا بیٹھ لو کھا پی لو جو کھانا پینا پھر ہم چلے چلیں گے ہمیں خیمے تک کوئی نہیں جانے اب وہ اس پہ لڑائی ہو رہی ہے تم نے اتنے پیسے لیے تھے تم نے کہا تھا عرفات میں بھی خیمہ ہوگا بھائی اس نے کہا تھا لیکن یہ عرفات ہے یہاں ساری تمہاری مرضیاں تو کوئی نہیں نا چلتی جس نے بلایا اس کی بھی مرضی چلتی ہے وہ چاہتا ہے یہیں ڈیرا لگاؤ ڈیرہ لگاؤ اس پہ جھگڑا ہے آدمی بھول جاتا ہے جبل رحمت جانے کے شوق میں بندے جب واپس آتے ہیں بس کوئی نہیں ملتی آپ پھر پیدل آنا پڑتا ہے مزلفا مزتلفا کے پہلا کام لڑائی والا کرتے ہیں اگر مل گیا بندہ تو سامان رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہتھاپائی والا ہوتا ہے ہمیں چھوڑ کے کیوں آ گئے تھے یہ امتحانات ہیں اور کوئی تلوار آج میں کوئی زیارتوں کے شوق میں ہم خود جاتے ہیں وہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں مختلف طبیعتیں جمع ہوتی ہیں ایک گاڑی میں دس آدمی دس طبیعتیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اپنی طبیعت کا بندہ چن کے ہم اپنا دوست بناتے ہیں ایسے ہی کافلے میں بھی قابل والا میری مرضی کے دوست چن کے گاڑی میں رکھے نہیں کوئی کہاں کا کوئی کہاں کو پڑا ہوا ہے کوئی ان پڑھ ہے تو وہ لوگ امتحان ہوتے ہیں ایک دوسرے اور زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو یہاں ریسپیکٹ ملتی ہے سر سر کر کے لوگ جب بلاتے نا اسے یہاں پہ اور وہاں وہ کہتا او تو بندے کا جناب علی ناخن سے آگ لگتے ہے سر سے نکلے جائے کرتا کیا کہ یہ کہاں پڑتا رہا یہ بندے تم کو انسان کو بلانے کا طریقہ پتا نہیں ہے وہ اپنے باپ کو بھی اسی طرح بلاتا ہے بیچارہ اس کی تو زبان یہ ہے آپ چاہتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو مولوی صاحب کاری صاحب مدیر صاحب کر کے بلائے گا اگر سب ہی تمہارے اندر ابھی تک باقی ہے تو پھر اگلے سال آج کرنے آنا تا. یہ سا بھی کپڑوں کے ساتھ چھوڑ کے پھر اندر گھسنا ہے مکے میں سب کوئی نہیں گھستا وہاں تو بلال جسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں سید ان بلال کہتے ہیں وہاں تو وہ رلتا ہے وہاں تو عبداللہ اپنی مسعود رلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں تو حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام دوڑتی نظر آتی ہیں رلتی ہوئی نظر آتی ہیں تم بابو باندھ کے کہاں جا رہے ہو رلنے جانا تو حج پہ جاؤ اور جتنا رولو اتنے زیادہ خوش ہو امر عثمانی اپنی اسی غزل میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا صبر دیتا ہے کہ وہ ایک امتحان پاس کرتے ہیں تو خود اللہ کو بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے والا جو ہے وہ دکھ نکل گیا اب کوئی نئی مصیبت وہ کہتے ہیں میری زندگی کے مالک مجھے چین آ چلا ہے یہ ایک ہی غزل ہے یہ قدم قدم بلائیں کتاب کا نام یہی ہے۔ میری زندگی کے مالک مجھے چین آ چلا ہے کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضربے کاری وہ تو طلب کرتے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں تو یہ ابتلاؤں کا نام حج ہے یہ آزمائشوں کا نام حج ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جبرائیل آ کے ٹیسٹ لے گا اس کا تو نہیں کوئی خان صاحب آپ کی گاڑی میں ہوں گے کوئی چودھری صاحب ہوں گے کوئی ملک صاحب ہوں گے کوئی اور ملک کا ہوگا کوئی اور ملک کا ہوگا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ رکو ایک جگہ کر رہے ہیں دھکا لگا جناب پہلے تو سمے اللہ علوم ہم دس بندے دور ہو رہی ہیں پھر دھکا لگا تو صبح ربیع اللہ تیسری جگہ جا پہ ہو رہی ہے یہ عرض پڑھتے چلے جاؤ احتجاج نہیں کرنا جہاں رکوع لکھا ہے وہاں رکوع کرو جہاں سجدہ لکھا ہے تیرا وہاں سجدہ کرو جوتی اٹھا اور نکلا لیکن غصہ بھی امڑ امڑ کیا ہے امتحان تو میں نے تو یہ حقیقت آج کی دیکھی ہے